thank you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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة دلالة وكل ذلالة في النار اللهم انفعنا الماء لم تنابع إنا ما ينفعنا لذلكنا الماء اللهم اجعلنا هادين مهديين ويضالين ولا مزلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعذابتك من آذاب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ان يطيعوه الى انه لا اله الا نعبدون وقال تعالى في مقام آخر ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده لا شريك له ان تتقوا عن صوابنا رضي الله تعالى عنه قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات انه لا ان اللہ, اللہ سب عن و تعالیٰ نے جب سے انبیاء کرام علیہم مسلات والسلام محبوظ فرمایا لوگوں کی ہدایت اور رحمائی کے لیے اس وقت سے لے کر آج تک حق اور باطل کی کشمکش یہ جاری ہے اور یہ جو حق اور باطل کفر اور اسلام خیر اور شاہ کی یہ جو کشم کش ہے اس کا مرکزی اور بنیادی نقطہ وہ ہے کلمہ تو تحید لا الہ اللہ جس کلم کی خاطر اللہ سبحانہ عنہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو مبوز فرمایا جیسا کہ میں نے ایتا آپ کے سامنے پڑھی ہے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ہم اسی بات کی وہی کیا کرتے تھے کہ لا الا انا فعبدون کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں لہذا تم سب میری ہی بندگی اور عبادت کرو اور دوسری جگہ اللہ و تعالی نے فرمایا فی امتن ہم نے امد کے طور رسول بھیجا اور وہ کس چیز کی دعوت دیا کرتا تھا یا اس کو حکم کس چیز کا ملا تھا انے اللہ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو واجانی اور طبود کی عبادت اور بندگی سے اجتناب کرو بچ جاؤ تو اللہ سبحانہ صبح نے تمام انبیاء کرام کی بےزت کا جو مقصد ہے ان کو اللہ تعالی نے کس لیے مبوز فرمایا اور اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ لا الہ الا اللہ کی خاطر اللہ سبحانہ عن تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو مبوض فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ کہ آپ جان لیں آپ علم حاصل کر لیں کس بات کا لا الہ اس کا آپ علم حاصل کر لیں اس کو آپ جان لیں تو یہ بھائی لا اللہ کا جو کلمہ ہے اللہ سبحان العالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو یہ کلمہ سمجھانے کے لیے اس کا منع اور مفہوم لوگوں کو بتانے کے لیے اس کے تقاضے اس کے حقوق اس کے واجبات لوگوں کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ صبح نے تمام انبیاء کرام کو مرغز فرمایا ہے اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کی دو قسمیں بنی ہیں اور کفار یہی وہ کلمہ لا الہ اللہ ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو الروت الغسا کہتے ہیں مضبوط کڑا اسے کلمت الاخلاص کہتے ہیں اسے کلمت الطقا کہتے ہیں اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جی زمین و اسمان کا نظام قائم ہے یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ سے نے سنت اور فرض کو مشروع کیا یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے جہادی تلواریں بے نعم ہوتی ہیں رشتہ دار رشتہ دار کے مقابلے میں آ جاتا ہے بیٹا باپ کے مقابلے میں آتا ہے باپ بیٹے کے مقابلے میں آ جاتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہ کس لیے تو یہ لا الہ الا اللہ, الہ اللہ کا معنی اور مفہوم بتانا اس کے تقاضے اس کی شروط اس کے حقوق اور واجبات یہ تھا مقصد تمام انبیاء کرام کا علیہم سلاۃ مفہوم جانا جائے اس کا علم کیا جائے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس بندے کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ سبحانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنت میں داخلہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کے علم کے ساتھ مشروط کر دیا ہے تو یہ علم کی ایک وزنی اور مضبوط قید لگاتی گئی ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا کہ جو لا الہ کا مانا مفہوم جانتا ہوگا اس کا علم رکھتا ہوگا اور جیسا کہ اس بکیہ احادیث بھی آتی ہیں اور شروع بھی بیان کی جاتی ہیں تو اب ہم اس حدیث کا اعتبار کریں گے ان احادیث کا اعتبار کریں گے کہ جن میں قیود لگائی گئی ہیں جن میں کڑی شرائط لگائی گئی ہیں نہ کہ ان احادیث کا کہ جن میں ایک مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے من کال لا الہ داخل الجنہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ہاں یہ بھی حدیث ہے تو اب القاعدے کے مطابق مطلق احادیث کو مقید احادیث پر معمول کیا جائے گا ان احادیث کا اعتبار کیا جائے گا جن جن جن میں میں میں قیود لگائی گئی گئی ہیں جن میں شروع ہیں شرائط ہیں کڑی پہلی شرط علم کی شرط ہے تو لا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا لا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے حقوق اور واجبات کیا ہیں اس کے کتنے رکن ہیں اس کا پہلا نفی ہے دوسرا اس بہات ہے اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ تمام مب اکرام کی بے کا مقصد تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے یہ کلمہ سمجھانے کے لیے مبوس فرمایا تو اپنے ناقص علم کے مطابق اس کلمے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ اس کا مان المفہوم کیا ہے جو ہمارے صرف نے بیان کیا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے اس کا جو عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے تو میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اس ترجمے میں ایک اشارہ ملتا ہے جو وحدۃ الوجود والے لوگ ہیں جو حلولی قسم کے گمراہ اور بدعقیدہ صوفی لوگ ہیں ان کے جو باطل عقیدہ ہے اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے وہ چونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوز بلّہ ہر چیز کے اندر حلول کر چکا ہے ہر چیز نوز اللہ تعالیٰ ہے تو جو لوگ جس کی بھی بندگی کر رہے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر داخل ہو چکا ہے تو جو لوگ جس کی بھی بندگی اور باز کر رہے ہیں وہ نوز بلّہ حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں جب ہم کہتے ہیں حالانکہ محبود تو ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی معبود ہیں باطل معبود ہیں جوھے معبود ہیں تو جب یہ ترجمہ الگ معبود تو ہیں تو اس کا مطلب یہ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ لوگ جس جس کی بات کر رہے ہیں وہ میں اللہ ہی کی بات ہے نولہ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوط برحق نہیں ہے لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لا اللہ اللہ کے لئے کوئی سچا معبود نہیں ہے تو یہ جو صحیح ترجمے بنتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے اسلام نے قرآن سے دی ہے اللہ سبحان اور میں یہ ایت ہے اس وجہ سے اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں یا جن کو پوج رہے ہیں یا جن کی عبادت گار رہے ہیں وہ سارے بات اور اٹھے ہیں جو لا اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ قرآن کی کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے یہ حق کا جو ترجمہ ہے یہ قرآن کی مستمد کیا ہے ہمارے سلف نے اور اس ترجمے کے اندر داخل کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مبوط بر نہیں ہے لا الہ بحق کے موجود اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی مبوط بر نہیں ہے تو ایک تو یہ اس کی طرف اچارا تھا اور دوسرا جو ہمارے سلف نے بیان کیا کہ اس کے دو رکن ہیں لا پہلا نفی اور دوسرا اس بات نفی کا کیا معنی ہے اس تبر امن ہو اللہ کے ماں جواب پوجے جانے والی تمام ہستیاں ان کے واضح نفی اور دو ٹوک انکار کر دینا برن ہو ان سے برات کا اظہار کرنا الما شن ہیں لا الہ کا جو معنی بیان کیا ہے جو نفی کا اس کا پہلا رقم نفی ہے لا الہ اس کو معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ برات ہے اللہ کے ماں سوا تمام معبودوں سے فی جمی العبادات فی جمی العبادات عبادت کی جتنی اقسام ہیں جملہ انو انوا اقسام میں اللہ کے سوا یہ جو تمام عبادت کی اقسام ہے یہ جس جس کے لیے ہو رہی ہے تمام عبادت کی جو تمام کس میں ہیں جو دعا اور پخار یہ جو استغاثہ اللہ کا حکم اور قانون یہ جو عبادت کی تمام اقسام ہیں ان تمام اقسام میں سے جو لوگ جس جس کو پوج رہے ہیں اور جس کو انہوں نے معبود بنایا ان تمام معبودوں سے براد کرنی ہے مطلب ایک لوگ جن کو پوج رہے ہیں اللہ کے ماں سباب ان کو ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں استغاثہ کر رہے ہیں نظر و نیاز اس کے لیے دے رہے ہیں ایک عبادت کی یہ قسم ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا عبادت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور قانون ہے ٹھیک ہے اس میں جو باطل معبود ہیں ان سے بھی برات ہے تو عبادت کی جو جملہ نو اقسام ہیں ان سب سے برات کا اظہار کرنا تو یہ ہے, ہے, ساتھ ساتھ ہے پوجے جانے والے تمام معبود تمام عبادات میں ان کی نفی ان کا انکار کرنا اور اس کے ساتھ, ساتھ جو ان کو پوج رہے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی برات کرنا ان سے عداوت اور دشمنی رکھنا یہ لا الہ کا یہ معنی اور مفہوم اس کا حصہ ہے اور شیخ الاسلام محمد عبد الحاب رحم اللہ نے یہ جو لا الہ, الہ, الہ کی جو تفسیر ہے قرآن کی ایت سے کی ہے کہ تم نے لا الہ اللہ کا مطلب سمجھنا ہو تو یہ قرآن کی جو ایت ہے یہ اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم سمجھا رہی ہے سلدن کا کی بدون یہ ہے لا کا مانا اور مفہوم لا کی تفسیر یہ ہے کہ انانی برا آ اما تا کہ میں قطعی طور پر بزار ہوں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں برات کا اعلان کرتا ہوں مما جن کی تم, تم پوج رہے ہو اللہ کے حقوق اللہ کے اختیارات جن کو دے رہے ہو میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں تو یہ ہے تفسیر لا الہ کی کہ لا عام سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں تمہارے ملک کے اندر کہ جو لوگ اللہ کو پوج رہے ہو ان کی عبادت کر رہے ہو. عبادت کی تمام اقسام وہ ایک اے قبر کو پوج رہے ہوں اور وہ ایک انسان کو پوج رہے ہوں وہ ایک نظام کو پوج رہے ہوں اور جو شرک کی جو جدید اقسام ہیں کیونکہ لوگ اپنے اپنی عقلوں کے مطابق امام نے کئیوں کا قول ہے کہ لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق پھر اپنا معبود تجویز کرتے ہیں جی اب دنیا جیسے ترقی کرتی جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنے ان کے معبود بھی ان کو بھی وہ ترقی کرتے جاتے ہیں جدید قسم کے معبود آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جیسا کہ آج کل کے جو وطنیت پرستی کا شرک آ ہے قومیت پرستی کا شرک آ ہے یہ جمہوریت کا شرک آ ہے اور جو طرح طرح کے شرک آ گئے وہ ترقی کر گئے نا جو جدید ہو گئے ہیں تو اس لیے برات کا اظہار کرنا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ خیر اللہ کی بندگی اور بات کر رہے ہیں لا الہ کا یہ مانا ہے اور اللہ کیا معنی ہے جس نے پیدا کیا ہے تو یہ لا اللہ کا معنی اور مفہوم تو چیز بھی آتی ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو اسبات اللہ صبح ہر قسم کی عبادت کو تمام عبادت کی جملہ انواقام کو اللہ کے لیے خالص کر دینا ماں محبت اہل توحید اور اس کے ساتھ اہل تہذیب سے محبت رکھنا یہ اللہ کا یہ جو تفسیر ہے اللہ کا معنی اور مفہوم ہے جس طرح کہ لا الہ کے معنی اور مفہوم اس کی تفسیر میں یہ چیز بھی شامل تھی یہ معنی بھی شامل تھا کہ جو کفر ہے جو اہلِ کفار ہیں جو کفار ہیں جو غیر اللہ کی منگی اور بات کرنے والے ہیں ان سے نفرت رکھنا ان سے دشمنی کرنا تو اسی طرح اللہ کی تفسیر میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو اہلِ تحید ہیں ان سے محبت اور دوستی رکھنا تو یہ اللہ لا الہہ اللہ کے اندر آتی ہے اور یہ چیز بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ چیز تو لازم ہے نا اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے ہو تمام پیا سے محبت اور ایمان سے محبت اور یاد رکھیں یہ جو محبت ہے یہ محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب تک اس محبت کے نتیجے میں دشمنی مون نہ لے لی جائے جب تک اس کے ساتھ محبت کے ساتھ عداوت نہیں مل جاتی یہ محبت محبت ہی نہیں ہوتی کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سید ابراہیم علیہ السلط اسلام کے بارے میں ہم ہے قرآن مجید میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا افر تم ماں کن کیا کبھی آنکھیں کھول کر تم نے دیکھا جن کو تم پوچھ رہے ہو جن کی تم عبادت کر رہے ہو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں افرآ ما کنتم کن اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی اور عبادت کر رہے ہو وہ کون ہیں ان کی حیثیت میرے نزدیک کیا ہے <العالمين> ہاں دُو <العالمين> میرا دوست رب العالمین پر عالم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی دوستی ثابت کرنا چاہتی ہیں اور اس دوستی سے پہلے کہہ رہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت گار رہے ہو وہ میرے دشمن ہے امام قیم نے اپنی کتاب الجواب القافی میں اس عید کے نیچے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں لا تصح الموالات الا بالمعادات وہ کہتے ہیں کہ موالات کوئی محبت کوئی موالات کوئی دوستی اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک ادھوری اور نامکمل ہے جب تک کہ اس محبت اور دوستی کے نتیجے میں دشمنی مول نہ لے لی جائے جیسا کہ اس عید میں اللہ سبحانہ معلوم سیدنا تعالیٰ سعید ابراہیم علیہ السلط اسلام کے بارے میں فرماتا ہے تو یہ جو لا الہ لاہ اللہ. اللہ کے لیے اس کے اندر دوستی بھی ہے اور اس کے اندر دشمنی بھی ہے اور یہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی مضبوط ترین کڑی ہے مسلم کی صحیح حدیث سے شیخل سیاح میں لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان الموالات فاللہ بلمعۃف اللہ بلحب فلّہ بلب فل ایمان کی سب سے مضبوط ترین زنجیر اور کڑی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے دشمنی کی جائے اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت کی جائے تو یہ ایمان کی مضبوط ترین کڑی ہے تو یہ تھا لا الہ اللہ اضلاع کا کچھ معنی اور مفہوم جو کہ ہمارے سلف نے بیان کیا ہے تو یہ جو نفی کو اس بات سے جو مقدم کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کوئی نفی اس وقت تک کوئی اسبات اس مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جو متضاد چیز ہے اس سے وہ خالی نہ ہو جائے تاکہ ملوم دل ہو. وہ اپنی جو مخالف چیز ہے اس سے اس کو خالی نہ کر دیا جائے جب تلک وہ اس بات ہو ہی نہیں سکتا اس کہتے ہیں کہ نفی, لأن تفریغ القلب. کہ نفی سے ابتدا اس لیے کی گئی ہے کہ کیونکہ نفی تفریح دل, دل کا خالی کرنا ہے فیضا جب خالی خالی ہو جائے گا تو یہ, بات زیادہ کرنے آس ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے دل کو خالی کیا جائے بشرا کے نور اللہ تعالی علی اوتار اس پہ اللہ کا نور چمکنے لگے تو اس لیے علما کرام نے اس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تخلیہ قبل و تخلیہ کہ کہتے ہیں تخلیہ خالی کرنا کسی چیز کو کسی چیز کو مزین اور خوبصورت بنانے سے پہلے اس کو اچھا بنانے سے پہلے اسے خالی کیا جاتا ہے اسے پاک اور صاف کیا جاتا ہے تو یہ بھی اس ہر قسم کی عبادت بندے کے دل میں اسی وقت راسک ہوگی جب بندے کا اللہ تعالیٰ کی, کی, کی بندگی اور یہ چونکہ ناممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا تو اسی لیے پہلے دل کو خالی کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس طرح جو دعوت ہے لا الا اللہ کا محمر مفہوم ہے اپنی قوم کے سامنے رکھا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو شرش سے ڈرانے کے لیے کھڑے ہوئے توحید اور شرک کی جو ضد ہے دعوت لے کر اٹھے اور لوگوں کو شرک سے خبردار کیا تو شروع شروع میں ابتدا انہوں نے آپ کی اس دعوت کو ناپسند نہیں کیا آپ اس دعوت کو اچھا سمجھا بہت وہ باتیں کرنے لگے کہ اس میں داخل ہو में ہیں ابتدائی دعوت داخل ہو جاتے ہیں جیسا کہ اور بھی آتا ہے جو صورت القاف ہے اس کی آپ جو شان نزول ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں کتب تفسیر کے اندر کہ جو مشقین مکہ تھے جب آپ نے دعوت دی ان کو توحید کی اور شرک سے ڈرایا تو آپ کے پاس آئے توگوی میں بھی آئے اس طرح دوسری کتب تفصیل میں بھی ہے انہوں نے کیا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک سال آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے دین کے اندر داخل ہو جائیں یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک سال آپ کے معبود کی بات کر لیتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی بات کر لیں مطلب ہے کہ آپ کے ہمارے جو دین ہے نا ہمارا جو دین ہے اس, اس طرح کے اندر جو اشتراک ایک چیز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہیں شرک کو ملا کر ایک مخلوطی دین یہ شروع سے ہی مشرقین کی یہ کوشش تھی یہ شروع سے ہی جو انبیاء کے مخالفین تھے وہ چاہتے تھے شرک اور توہین کو ملا کر ایک کوئی نئی چیز نیا دن بنا لیا جائے نیا دن بھر لیا جائے کوئی درمیانی راہ نکال لی جائے ان کو ملا کر اور یہ کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوتی ہے یہ اور آج بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں بڑی زور و شور کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ توحید اور شرک کو ملا کر حق اور باطل کو ملا کر کہر اسلام کو ملا کر کوئی ایک درمیانی راہ نکال لی جائے کوئی درمیانہ دین نکال لیا جائے جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ کوئی درمیانی راہ نکال لیتے ہیں اے لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ تو اللہ سب تعالیٰ نے جو کہ کفر اور کفر سے امام ابو حیان ان کا قول ہے کہ یہ جو صورت ہے, غید کا یہ, انتہا درجہ ہے یہ جو صورت ہے تو اللہ صبح نے کیا یا کافروں اے کافروں ان کافروں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کو ملا کر اور الشرخ کو ملا کر قدرمینی راہ قدرمینہ دین تجویز کر لیا جائے تو کہہ دے ان کافروں کو اور یہ کافر ہیں کیا اس وقت موجود تھے کافر ان کے لیے مخصوص اور محدود ہیں یہ آج بھی ان کا بھی ہے کہ جو تحید ارشر کو ملا کر کبر اسلام کو ملا کر کوئی مخلوطی درمیانہ دین نکالنا چاہتے ہیں یہ آج ان کے لیے بھی ہے اللہ سبحانہ ہے کہ ان کو کہہ دو لا اعبد ما تعبدون میں نہیں عباد کرتا ماتا دون جن کی تم عباد کر رہے ہو ولا انتم ما اور نہ تم عباد کرنے والے جس کی میں عبادت اور بندگی کرتا ہوں نہ میں ان کی بات کرنے کا سیگا ہے نا میں نے, ہے نے پہلے عبادت کی ہے اور نہ میں اب کروں گا نہ میں اب کر رہا ہوں اور نہ میں تو جو تمہارے ابو اداد بھی جن کی بات کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے میں ان سے بھی برابر آج کا بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو, جو اسلام ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے یا تو اس کو مسجد تک محدود کر دیا جائے یا پھر اسلام کو باطل کے ساتھ ملا کر کفر کے ساتھ ملا کر ایک جو درمیانی راہ نکال لی جائے جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جن کا یہ اشعار ہے وہ کہتے ہیں کہ دین تو ہمارا اسلام ہے معیشت ہماری سوشلزم ہے اور جو سیاست ہماری جمہوریت ہے اور اسی طرح طاقت کا سرتشما عوام ہیں میرے سامنے اس طرح کا ایک کال ہے ہمارے بزرگ ڈاکٹر بن عبد الرحمان الحال آن حفیظ اللہ کا انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب العلمانیہ بڑی زبردست کتاب ہے تو اس میں وہ لکھتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی جو آپ کے پاس گئے تھے ایک تجویز لے کر اور وہ کہتے ہیں اس وقت جو مشرقین ہیں جو قریش کا یہ قول تھا ان کی جو تجویز تھی اور آج کا جو المانی ہیں جو سیکولر بے دین ہے ان کی تجویز میں آپ غور و فکر کریں اور ان کے درمیان موازنہ کریں اور بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صبر کہتے ہیں لکھتے ہیں اس قول میں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ایک سال ہمارے محبود کی بات کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے محبود کی بات کر لیتے ہیں وہ بینا کور علمانی اور انمانیوں کے قول میں جو سیکولر بے دین ہیں ان کے قول میں کیا فرق ہے جو کہتے ہیں لفظن او حالن یا اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں یا زبان حال سے بات بول کر کہہ دیتے ہیں اور بعض ان کی حالت اس بات کی ان کی گواہی دیتے ہیں ان کی اعمال گواہی دیتے ہیں جس طرح زبان سے میں نے آپ کے سامنے وہ جملہ رکھا ہے جو کہتے ہیں کہ مگر ہمارا اسلام ہے جو سیاست ہماری جمہوریت ہے اور ہے جو معیشت ہے وہ سوشل طاقت کا سب چونکہ زبان سے کہتے ہیں اور کوئی اپنے جو ان کے امال اس بات کی اشادت دیتے ہیں تو ڈاکٹر اب الجامعہ اور اللہ کے پارلیمنٹ کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر یا کسی اور جنا تجارت کی جگہ میں یعنی کہ وہ اسلام کو صرف مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں اسلام ایک انفرادی پرائیویٹ مسئلہ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو باہر والے مسائل ہیں ان میں اسلام کا نو بلا کوئی عمل داخل نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہتے ہیں بھئی اپنے تم اسلام کو مسجد کی حد تک رکھو اور افسوس ہے ہماری ایسی دینی جماعتوں اور تنظیموں پر کہ جو بعض مسجد کے اندر اپنے مدرسے کے اندر اپنے طلباء کو پڑھاتے ہو ایک چیز پڑھائیں گے تو شرک کی ٹھیک ہے اور وہ چیز جب باہر عوامی سٹیج ہوگا تو ان پر وہ جو ایک چیزوں نے پڑھائی توحید اور شرک میں آن گیا تھا بعد انہوں کو مشرک کہا تھا پڑھاتے ہوئے لکھتے ہوئے جب عوامی سٹیج لگتا ہے تو وہی وہ مسلم بن جاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح ہے کہ مسجد کا وہ اسلام اور سنتے ہیں مسجد کی توحید اور شرک اور ہے اور جو عوامی ہے عوامی سٹیج ہوتا ہے اس پر توحید اور شرک نوز بلا بدل جاتی ہے تو ڈاکٹر صفر لکھتے ہیں کہ ان کے بات مسجد میں ایک ہی چیز ہے فرق صرف یہ ہے اس وقت مشرقی مکہ نے کہا تھا وہ جو تقسیم تھی وہ زمانی تقسیم تھی زمانے کے لحاظ سے ایک زمانہ ایک سال ہمارے ممود کی ایک سال ہم آپ کے ممود کی ٹھیک ہے وہ ایک زمانی تقسیم تھی تو یہ کہتے ہیں کہ فرق صرف یہ ہے آج کے سیکولر اور کے قول کی مکہ میں ان کی جو تقسیم تھی وہ زمانی تھی اور آج کی جو تقسیم ہے یہ مکانی ہے یہ مکانی ایک جگہ ہم اللہ کی بات کریں گے اور دوسری جگہ ہم جو کیا, کیا کریں گے کہ اللہ کے کی بات مانیں گے اور جو کی بات گے اللہ تعالیٰ کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتنا باقی نہ رہے فتنا ختم ہو جائے بہن دینا اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے تو سیرت سے نبی کریم کی سیرت سے ابتدائی مرال میں توحید اور شرک کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی سوتے بازی کوئی مسال ہے کوئی مداحت کوئی سمجھوتا اس پر نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ سبحانہ بہن نے آیات نازل کرتی کہ اے نہیں سکتا اس کا یہ بر صغیر میں بھی جس طرح ہوا یہ جو پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا ان میں جو اکبر بادشاہ تھا اس نے تین الہی تجویز کیا تھا ٹھیک ہے اور اس وقت کے بھی جو تھے اس وقت کے بلکہ ان کے بعد آنے والے ہمارے کچھ بزرگ تھے انہوں نے بھی اس کا رد کیا تھا جو میں پڑھ رہا تھا اس عید کی یہ اس ضرور کی تفسیر میں تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تفسیر میں انہوں نے وہ جو اکبری انہوں انہوں محدود کے کے نہ تھی. یہ ہو چکی ہیں اور اب بھی جاری ہیں کہ ایک نمونہ تھا اور اس وقت تو یہ کوشش کئی زیادہ اس وقت تو یہ کوششیں کئی زیادہ زر و قوت و اثر کے ساتھ جاری ہے وہ آج سے یہ تقریباً پچاس سال پہلے کی تفسیر تفصیل, تفصیل میں آئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو یہ کوشش بڑی تیز ہو گئی ہے یہ کوششیں آپ اندازہ لگ رہا کہ اب کتنی تیز ہو چکی ہے کوششیں میں کو مجلہ پڑھتا ہوں وہ تو منصورہ لائبریری میں آتا ہے رابطہ عالمی اسلامی کا تو اللہ آف کرے اس مجلہ ہر دگا جو ہے نا اس میں یہ الوار بین الدیان تقارب بین یہ تقریباً آدھا بڑا ہوتا ہے مولوی ہوتی ہیں تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کوششیں کتنے زور و شور کے ساتھ یہ جاری ہیں اور اللہ مف کریں اس میں جو ان کے جو انہوں نے مولوی رکھی ہیں وہ ان کے وہ دلیاں دیتے ہیں بادت دلیاں دیتے ہیں تو یہ پچاس سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کوششیں آپ زور و شور کے ساتھ جاری ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تقارب دیا اور یہ جی رواداری ہے اس کی یہ کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں تو یہ جو کوششیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلی آہت ہے بھلا ابدماتا بدوم تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں تمہارا یہ دعوی غلط ہے اور بے بنیاد ہے کہ تم میرے خدا کی پرست کرو خدا اسلام مشرقین کے مبود عالم سے بالکل مختلف ہے آگے پھر پانچویں عید کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی جب تک تم اپنے دین و آئین پر قائم ہو تمہارا شمار اہل تحید میں نہیں ہو سکتا یہ میرے پاس اس وقت یہ جو اقوام متحدہ کے اندر جا کر سودیہ کے بادشاہ نے جو بیان دیا جو تقریر کی ہے وہ موجود ہے اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ کہ یہ جو ہماری ماضی کے اندر یہ جنگیں ہوئی ہیں بڑی جو ہمارا تاخ ماضی ہے جنگیں ہوئی ہیں اس کی کوئی سلیم کوئی وجہ جواز نہیں تھی نولہ وہ کہتا ہے یہ نے نے نبی کریم صحابہ ہمارے اسلاف نہیں, جہاد کی ہوا تو وہ کہتا ہے یہ جو ہماری جنگیں ہو چکی ہیں اس کی کوئی سلیم وجہ جواز نہیں تھی تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے جو تلخ ہمارا ماضیت سے ہم سبق سیکھیں اور ہم اخلاق پر جمع ہو جائیں اخلاق پر جمع ہو جائیں جبکہ اللہ سلام قرآن میں کیا کہتا ہے يا احل الى اللہ اللہ کے کسی اور شریک نہیں بنائیں گے بلا اگر تم اس قلمے کی طرف نہیں آتے اس نقطے پر نہیں آتے یہ کہتا ہے ہم اخلاق کے نقطے پر آ جائیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ نقطہ بیان کرتا ہے یہ توحید کا نقطہ تو فرمایا کہ نقطے پر نہیں آتے مسلمون ان کو کہہ دو گواہ ہو جاؤ اس کی تفسیر میں ایک آسم نے لکھا کوش ہو رہی ہیں آج بھیاری کی اور مرنجا مرنج پولیسیاں تو یہ جو پوری سورت ہے یہ ایسے لوگوں کے ردم ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو مسئلہ ہے اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر بیان کریں زور و شور کے ساتھ جس طرح یہ پلیزیاں بنا رہے ہیں تو بھائیوں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی سودے بازی کوئی مداحنت یہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ جو عقیدے کا جو مسئلہ ہے کسی بھی موقع پر وہ جہاد کا موقع ہو کتاب کا موقع ہو اس میں کسی قسم کی کوئی سودے بازی یہ نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے یہ میرے سامنے مختلف سیرت الرسول ہے شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الباء الرحمۃ اللہ کی تو اس میں وہ واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جو طائف والے لوگ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی جب وہ آپ سلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رخصت دے دیجیے کس چیز کی میں ایک منٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہاں جی یہ شہر لکھتے ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے طالبے رکھے تو انہوں نے یہ بھی تین سالوں کے لیے آپ معاف کر دیں اس کو نہ گرایا جائے اس کو نہ توڑا جائے تو, اللہ اللہ تو نے انکار کر دیا ہمیشہ سوال کرتے ہیں یہاں تک وہ ایک سال پر آپ نے انکار کر گھبرا نہ, نہ جائے اس بات سے تاکہ وہ مسلمان جب تک وہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار کر دیا تو اس کی جو اس کے نیچے جو فوائد ذکر کیے ہیں شرق اس واقعی واقع ہے اس سے چیز ثابت ہوتی ہے جائز نہیں ہے باقی رکھنا شرک اور یہ تبوتی اڈے ہیں ان کو باقی رکھنا جائز نہیں ہے قدرتی الحد میں جب بندے کو قدرت مل جائے مسلمانوں کو قدرت مل جائے مجاہدین کو قدرت اور طاقت مل جائے کسی جگہ میں ان کو تمکین اور اللہ تعالیٰ ربا دے دے تو پھر یہ جائز ہے ہی نہیں کہ جو شرکیہ اڈے ہیں جو تہوتی اڈے ہیں ان کو باقی اور قیام رکھا جائے یوم واحد لکھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی اجازت نہیں ہے ایک دن بھی جائز نہیں ہے کہ شرک کے اڈے ایسے جگہیں جہاں پر اللہ کے ماس واہر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے غیر رہی ہے اللہ کے ایک کو بھی بھی کفر ہیں کفر کے شاعر ہیں وہی آزم المنکرات یہ شرک کرنا کفر کرنا فلا یہ کرار والی قدرتی البتہ اس اس باقی رہنا جب قدرت اور طاقت ہو یہ جائز ہے نہیں باقی لکھتے ہیں حکم المشاہد اللہ تی بنت القبور اللہ تیزرت اوسان یہی حکم ان مشاہد کا ہے ان انارات کا ہے جو قبروں پر بنا لیے گئے ہیں جن کو راتے کیے جاتے ہیں وہ تبرک اور تبرک کے لیے من نظر, اور, نظر کے لیے وہ تقبیل اور ان کو بوسے وغیرہ دینے کے لیے بقاو شیم کسی چیز کو ان میں سے وہ پتھر ہو اور رو اس طرح کی قبر ہو میں وہ اسی حالت پر قائم رکھنا جائز نہیں ہے وہ آگے لکھتے ہیں یہ جو شرکیہ اڈے مظاہر کے اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ملام اور یہ جو مشرق لوگ ہیں جو لات مناط اور عزا کو جو پکارنے والے تھے یہ سے کوئی ایسا نہیں تھا یا طاقت وفی کہ اس کا یہ ارادہ ہو کہ انا تخلق و ترزق کو تہی و تمید کہ وہ خالق ہے کسی چیز کا یا وہ رازق ہے یا وہ زندہ کرتا ہے یا وہ مارتا ہے انما اندہا و بحا کہ وہ یہ منات اور عرضا کے پاس وہ چیز کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ کرتے تھے ما من یف اليوم کہ جو آج کے ان کے مشرق بھائی کرتے ہیں ان کا ان کے بارے میں ان کے مشرق بھائی ان دتوا کے پاس تو یہ بھی بالکل ان کے نقش قدم پر چلے تو اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ اس کے بعد بہت زبردست عبارت ہے تو اس کا یہ موقع نہیں ہے تو حافظ سے میں نے بات میں لکھتے ہیں لیکن یہ جو غربت کا اسلام کے یہ غربت کا زمانہ آ چکا ہے اسلام اجنبی ہو چکا ہے اس دور میں بھی لا تزال لات من السابت المحمدیہ بالحق کا امین ہمیشہ رہے گی جو مسلمانوں کی ایک جماعت بالحق کے قائمین حق پر ڈٹی رہے گی بل اہل شرک مجاہدین اور جو اہل شرک ہیں اور جو اہل بدت ان سے جہاد کرتی رہے گی صلی اللہ الرط یہاں تاکہ اللہ تعالیٰ زمین کا ورث تو یہ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں بس بعد میں حافظ نے لکھا کہ اس کے باوجود کہ شرک پھیل چکا ہے کفر پھیل چکا ہے توغیر عام ہو گئے ہیں اور جہالت پھیل چکی ہے بن چکی ہے بتی نیکی بن چکی ہے اور اسلام پر غربت اور کا دور دورہ ہے لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اس دور کے باوجود اس کے باوجود ہمیشہ رہے گی مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایک تحفہ جو حق پر قائم رہے گا اور شرپ اور اہل شرت اور اہل, اہل برت کے خلاف نبر آزما رہے گا ان کے خلاف لڑتا رہے گا آپ آج آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جو شرکیا اور تغوتی اڈے ہیں جس طرح کہ وہ اڈے تھے لاس منات کے اور آج کل کے جو شرکیہ ہیں اور تغوتی اڈے ہیں ان کو قائم کرنے والے کون ہیں ان کو تحفظ دینے والے کون کون ہیں اور ان کی رونق بحال کرنے والے کون ہیں آیا نا کہ پیر بابا کی رون کے بحال تو گستی اڈوں کی, کی, کی رونقوں کو برباد کرنے والے کون ہیں ان کو مٹانے والے کون ہیں تو آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم چین ملے غلبہ ملے پھر اللہ کا کیسرت ہے جس کے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ لا الہ کے اندر کفار سے اداوت دشمنی بھی ہے اور علی طریق سے محبت اور دوستی بھی ہے تو لا الہ اللہ کا یہ ہے کہ یہ جو شرکیہ آڈوں کا تحفظ کرنے والے ہیں مزاروں کا تحفظ کرنے والے ہیں ان کی رونکوں کو دوبارہ بحال کرنے والے ہیں لا ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم ان سے عداوت رکھیں ان سے دشمنی رکھیں ان سے واضح اعلانیہ برات کریں اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو شرکیہ اڈے ہیں یہ پیر بابا کا اڈہ تھا یہ اور کوئی شرکیہ اڈے ہیں جو ان کی رونقوں کو برباد کرنے والے ہیں شروع کا خاتمہ کرنے والے ہیں عل اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں ان کے ساتھ تعمن کریں ان کی مد نصرت کریں ان کے ساتھ دوستی کریں اور بھی نبی کریم وسلم کی ساری جو سیرت ہے آپ کا جو ہمارے لیے بہاری کتاب و تحید میں تیری پہلی دعوت جو تو ان کو دے وہ کیا ہو وہ یہ ہو شہادت اللہ علیہ اللہ, علیہ اللہ تیری پہلی دعوت یہ ہونی چاہیے لا الہ اللہ ہونا چاہیے پہلی دعوت کے اندر اور میں نے آپ کے سامنے جو اپنے ناکہ آپ کے سامنے رکھا کہ لا الہ اللہ کا مانا اور مفہوم اس کا جو حقوق اور واجبات اس کا ایک تقاضا ہم سے یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے ماں ماسواہر اللہ کی بندگی اور بات کرنے والے ہیں شرک کو تحفظ دینے والے ہیں اور شرکیاں اڈوں جو ان کی رونک بحال کرنے والے ہیں اور یہ کہنے والے ہیں یہ لا ہے اور اللہ کہ ہر قسم کی بات اللہ کے خالص اور یہ جو شیر کو ختم کرنے والے ہیں اہلے شرق اہلے بزر سے جہاد کرنے والے ہیں اللہ کا سے یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت اور دوستی ان کی نصرت کریں اور ایک چیز اور بھی بہت ساری چیزیں نبی کریم وسلم جا رہے تھے اور جنگ کے موقع پر ان کا جو مطالبہ تھا اختصار کے ساتھ کہ ہمارے لیے بھی ذاتی نمات بنا دیں تو نبی کریم سلم ایسا مطالبہ ہے جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا تو ایک چیز یہ اس ہوتی دامناتا اور جو یہ شرکیہ کلمہ تھا اس کا رادکیا اور صحابہ کرام وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی اپنی بارہ سے بات کی تصریف ملتی ہے سے ملتا ہے کہ ہم نئے نئے کفر کو چھوڑ کر اسلام گند داخل ہوئے تھے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ توحید کو کسی موقع پر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس پر کوئی سوتے بازی یہ ہو ہی نہیں سکتی توحید پر اور جو شرک کے جو معاملات ہیں جو عقیدے کے معاملات ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک میں ایسے لوگوں کا جو لوگ کہتے ہیں آج کل اور ان کی جو آپ مجرسے اور تقریریں ان کا جو موضوع یہ ہوتا ہے فتنا تکفیر ان کی آپ یہ تقریر سنیں اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ذاتی نماعت بنا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ پہلے میں تم سے یاد کرتا ہوں کتاب کرتا ہوں پھر میں ان سے لڑوں گا وہ کافر تو نہیں ہو گئے تھے یہ جماعت کے بہت بڑے مفتی میانگار میں یہ بات کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو نہیں کیا آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو تو تم ایسے لوگوں کو کافر کہتے پھرتے ہو تو اس کا جواب میں نہیں دے رہا اس کا جواب وہی ہمارے سلو پہلے دے چکے ہیں اس کا جواب شاید من عبد دے چکے ہیں ہمارے باقی اسلام نے دیا ہے کہ روک دیا تھا نبیم کو منع کر دیا تھا تو وہ فوراً اشرار کیا تھا اس کہ آج کل بھی سرخی عالب ہوئی ہے اسرار کی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باز کرنے پر آپ کے منع کرنے پر روکنے پر وہ فوراً باز آ گئے انہوں نے اس کے بعد ایسا کام نہیں کیا اگر وہ باز نہ آتے تو شہر کہتے ہیں تو وہ ٹھہرتے ایک تو اس کا یہ اگر وہ اس کو بال اس کو ماننے کہ یہ ان کا یہ مطالبہ تھا یہ شرکیہ مطالبہ تھا تو ایک تو یہ لوگ جو کہتے ہیں ان کا یہ جواب ہم نہیں دے رہے ہمارے اسلاب دے چکے کہ انہوں نے صرف مطالبہ کیا تھا شرک کا انہوں نے شرک کیا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے پر وہ باز آ گئے تھے اور رک گئے تھے تو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری سیرت ہے یہ لکھا ہے منج دعوت رسل اور عصر حاضر اس پر ہمیں چاہیے ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم عقیدے کے موضوع پر توحید اور جو شیرت کے معاملات ہیں اس پر انبیاء کا جو منج ہے انبیاء کی جو سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس پر کوئی سودے بازی نہ کریں اگر اسلام لانا ہے اگر حق کو غالب کرنا ہے تو یہ جو حق اور یہ اسلام ہے یہ کفر کو پچھاڑ کر آتا ہے کفر کے ساتھ سودے بازی کر کے نہیں آتا کفر کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں آتا جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹا کر آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم حق کو کے سر پر دے مارتے ہیں وہ اس کا کچومر نکال دیتا ہے تو حق جب آتا ہے اسلام جب آئے گا باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر نہیں آئے گا اس کے ساتھ رواداری کے ساتھ نہیں آئے گا اس کے ساتھ مذاکرات کر کے نہیں آئے گا بلکہ اس کو چھاڑ کر آئے گا اس کو ختم کر کے آئے گا اس کو مٹا کر آئے گا تو آج ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں تو ان کا رد ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے براد کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی زبان کے ذریعے سے اس وقت کے جو مشرقین تھے جو حق اور بات کو ملانا چاہتے تھے ایک نیا دین تجویز کرنا چاہتے تھے نبی کریم سلم کی کوئی نئے تجویز کرنا چاہتے ہیں یہ سورت ہمیں یہ کہتی ہے, نبی کی سیرت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم بھی ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنایا ہے اس میں حق بات کو سمجھے اس پر عمل کی توفیق تتاب نمائے حقول کو زیادہ تو نہیں اگر مجھے پتہ ہی نہیں لگے